بلّہ مجھے دج رحمت اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشارے فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ سار سے لگے گا ساہل سے لگے گا کبھی میرا بھی ستی نا دیکھیں گے کبھی شاپ سے نکا مدینہ ساہل سے لگے گا کبھی میرا بھی ستی نا دیکھیں گے کبھی شاپ سے نا مدینہ مومنجو پانچ پہ پائے مومن جو پتا ناش پہ پائے نبی ہو پدمیالم کھینا او دے پدم بھاجویال فدین موم جو بدانہ شکے پائے نبی ہو مون جو بدانہ شکے پائے نوی ہو دے کا پدینہ سہل سے لگے گا کبھی میرا جی سبینا دیکھیں گے کبھی شوق سے نکاؤ بدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا جی گے کبھی سے گر سنت نی کی کرے پیرمنت نوی کی کرے پیرمپا سے نکل جائے گا سکینا تو پاس سے گر سنت نوی کی کرے تیرا گرو سنت نوی کی کرے تیرا تو نکل جائے گا فروخت ستی نا تو دولت ماں جنی سارے جہاں کو یہ دولت ماں جنی سارے جہاں کو قہ مدینہ ہے یہ قید مدینہ مدینہ ہے یہ مدینہ ماں سارے جی ر مدینہ ہے میرا ندینہ تر مدینہ ہے تیران مدینہ ساگل سے لگے گا کرنا دیکھیں گے کبھی شوق سے مکھا مدیم جو قلب پر شانت ستارن جو से سے جو قلب پر شانت ستارن جو الم سے پہران نبوت سے ملا اس کو سکینا پہلان نبوت سے ملا اس کو سکینا جو پلو جو علم سے پہلو نبوت سے ملا اس کو سکینہ سیدان نبو ملا سکینا جو درد محافت کا وزیعت تھا آگل سے جو درد محافت کا بڑی تھا اگل سے مومن پہ ہوا کر سمپ کرینا مومن پر ہوا مت پورن معنی چھا یہ جو محبت کا اللہ تعالیٰ نے محبت کی چوٹ ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری تمام روحوں کو اللہ نے جمع فرما کر اللہ نے سوال کیا رستی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس سوال میں جو جواب خود ہی وہ رشی کا ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں نہیں تمہ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی چوٹ لگا کر ہماری ارواح کو دنیا میں بھیجا کے سینے میں یہ محبت کا درد موجود ہے لیکن جب تک کسی کی تربیت نہ ہو اللہ ہوجمعین کو نبی علیہ اللہ سلام کی صحبت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وہ محبت کی چوٹ ایک ابھرائی شاعر فرماتے ہیں کہ دل ادل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے دل ازل سے تھا یعنی پہلے ہی سے دل میں محبت کی چوٹ لے کر آئے دنیا میں دل ادل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے ابھر آئی جو قدینہ تو مد کو سبینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکا ہاں مدینہ روس کتنے دشل آپ پیستے رکن بشر آپ کے سدے ہر شر سے ہوئے پاپ بنے جتل نگینا ہر شر سے ہوئے پاپ بنے جتل نگینا اے پت میں رسل کتنے بشر آپ کے صدقے اے پت رسل کتنے بشر آپ کے صدقے پہ سے ہوئے پاپ بنے مل نگینا الشر سے ہوئے پاپ بنے مل نگینا شامل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے نہ خالی جو تانوار محابت کی رم خوش خالی جو تان وال محابت کی رم ایک آگ کا دریا سلگے ہیں وہ مشینہ ہی ایک آگ کا دریا سلگے ہے سینہ یعنی جس سینے میں کبر کی ظلمت بڑھ ہوئی تھی انوارات ایمان کے انوار سے خالی تھا محبت کے انوارات سے خالی تھا اور وہی سینہ اب صاحب ایمان ہو گیا اور اسی سینے میں اللہ تعالی نے اپنے انوارات کو تجلیات یاد رکھئے اور وہی سینہ اب اللہ کی عشق و محبت کا گویا ایک آگ کا دریا بنا ہوا کالی جو تنوائے محابت کی رنک سے ایک آپ کا دریا کا لگے ہے وہ بھی بسینا ایک آپ کا دریا کا ہے وہ بھی سینا سدے میں تیرے ہو گیا وہ رنگ کر سد سے میں تیرے ہو گیا گورن بر ہوں کپور کی غلط سے تعلیم دیکھنا جو کفر کی ظلمت سے تعین کو آب کمینہ ساری جو, تا جو تانوار محبت کی رمت سے آگ کا دریا سلگے ہے وہ حسینا آگ ک دریا سلگ ہے وہ حسینا سد پہرے وہ روپر کی آگ دیکھنا جو کفر عبد اے رالت لا آپ کا پہ سان رسالت جو متل حجر تھا وہ رش نگینا حجر می کتھن جو مثل حجر تھا رش نکینا جو مل حجر تھا رشن گینا پل حل جو مثل حجر تھا رش نگینا جو مت ہجر ساروار گینا ساہل سے لگے گا سر میرا بھی سبینا دیکھیں گے کبھی نا کا مدینہ جو بن والا بلالت کے دبر گے سلام کے جو بالت کے بر میں اب رہ برے امت ہے وہ مراہ سینا اب رہ برے امت ہے وہ مرا سینا جو ڈو بن والا تھا بنات کے بر میں ابر بڑے امت ہے سبینہ ابر بڑے امت ہے وہ کمرا سبینہ جو ماس سے تھا ننگو جو تھا ننگو جب تو ہوتا ایمان نہیں تھا تو انسانیت سوز ہے حرکت انسانیت سوز آواز کے انسانیت کو شرمانے والے ننگی فلاح وانی انسانیت کو شرمانے والے نور ولاور وہی سینا ہے نور ولاور سینا جو پور اے نور ولایت سے منور نور ولایت سے, وہی ساہر سے لگے گا کر سینا گے کا مدینہ اکثر کی روبا اور شرط نا تین متل کی روباں اور شرط ناطے محمد افسر کی دبا رو شرط نامد ام باق احسان دے کو پسینہ ام با کا احسان ہے بے کو پسینہ افسر کی دشرت نات محمد امبا کہ پون پسینا امبان بی پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا دینا دیکھیں گے کبھی شوق سے ددینہ موم جو نشے پائے ن جیو موم پائے ن جیو او دیر قدم آجیالم کلینا او دیر قدم گر سنت نبلی کی کرے پیرا گر سنت نبھلی کی کرے پیرا تو پا سے نکل جائے گا پھر اس کا سچینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا پینا دیکھیں گے کبھی شوس کا بلی پردیس میں وطن سید محبی و محبوبی مرشدی و مولا اللہ مجدد زمانہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مشقات و ارشاد پر مبنی مجموعہ جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر ہے پردیس میں کل وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ گزشتہ کل چونکہ مجمع بہت زیادہ تھا اور مدرسے کا بڑا ہال بھی تنگ پڑ گیا تھا ہال کے باہر شہن تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو خولانا یونس پٹیل صاحب کی درخواست پر از مسجد دور تشریف لے گئے مسجد اندر سے باہر تک مسجد اندر سے باہر تک آدمیوں سے بھری ہوئی تھی اضرت والا کرسی پر تشریف فرما ہوئے اضرت والا کے بیان کے بعض ارشادات یہاں نفل کیے جاتے ہیں ارشاد فرمایا کے زخم حسرت کھانا خونے تمنا پینا اپنی مرضی کو فنا کرنا اور اللہ کی مرضی پر چلنا اسی کا نام تصوف اور سلوک ہے اللہ کی ناراضگی اور گناہوں سے بچنے میں دل کو توڑ دینے کا نام حسرت ہے اور اللہ کے لیے اس غم حسرت کو خوشی خوشی برداشت برداشت کرنا ہی اللہ پر فدا ہونا ہے احشاد فرمایا کہ زخم حسرت کھانا خون تمنا پینا اپنی مرضی کو فلاح کرنا اور اللہ کی مرضی پر چلنا اسی کا نام تصور ہے اللہ کی ناراضگی اور گناہوں سے بچنے میں دل کو توڑ دینے کا نام حسرت ہے اور اللہ کے لیے اس غم حسرت کو خوشی خوشی برداشت کرنا ہی اللہ پر فدا ہونا ہے میرا شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاء عالم بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فدا رہنا یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاہ عالم سب کا دل گناہوں کو چاہتا ہے لیکن بعض لوگ ہیں جو گناہ کر لیتے ہیں اور پھر پاگل کی طرح پریشان کرتے ہیں بدہواس رہتے ہیں کہیں سکون نہیں پاتے اگر گناہوں میں سکون ہوتا تو سب گناہ چین سے رہتے ہیں لیکن گناہ پہلے ویلیم فائیو اور پھر ویلیم ٹین کھاتے ہیں اور آخر میں ٹیم بجاتے ہوئے پاگل خانے چلے جاتے ہیں میرا ایک اور شیر ہے والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر آشر ہوا پاگل بتوں کی جمع ہے اور یہ نام تصور میں غیر اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے جس طرح پتھر کے بت بعد جن کو پوجنا شروع پر قبل ہے اسی طرح سے غیر اللہ ان حسین شکلیں چاہے وہ نامحرم عورتیں ہوں یا بحریش لڑکے ہوں یا نامحرم عورتوں کے لیے یا عورتوں کے لیے نامحرم مرد ہوں یہ سب کے سب میں شامل نہیں بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل گنا ہو سے تو پاگل کہا جاتا بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر آشق ہوا پاگل گنا سے سکھوں پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا جو حسینوں سے گل کرتا ہے پاگل ہو جاتا ہے جو حسینوں سے گل کرتا ہے یعنی پنجابی میں یا آ گئے پنجابی میں سنا ہم نے جو ہسینوں سے گل کرتا ہے سانوں کیسینوں <laughs> سے گل کرتا ہے پا گل ہو جاتا ہے <laughs> جو ہسینوں سے تعلق رکھتا ہے کیا بات ہے جو ہسینوں سے گل کرتا ہے پاگل ہو جاتا ہے اور گال کو دیکھنے سے گالیاں ملتی ہیں دیکھا گال کو دیکھنے سے گالیاں ملتی ہیں اس لیے نہ دیکھو کسی کا گال کے گالیاں کھانی پڑے دوستو دو قسم کی زندگی ہے اور دونوں زندگیوں کو مرنا ہے نیک لوگوں کو بھی اور بدگار لوگوں کو بھی لیکن جو برے کام مشغول ہیں لذت حرام اینٹ رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں ان کو موت تو بعد میں آئے گی لیکن موت سے پہلے ہی ان کی دنیاوی زندگی بھی ترخت کر دی جائے گی اور جو لوگ نیک ہیں وہ انعام یافتہ ہوں گے یعنی انعام پا جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو آیتیں نازل فرمائیں ایک تو یہ کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا فلن ہو حیاتم فی گا تو ہم اس کو ضرور بے ضرور بادم حیات پاکیزہ اور مزیدار زندگی دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور دنیاوی زندگی کے لیے ہے کہ آخرت میں تو ہم اپنے وفادار بندوں کو مزہ دیں گے ہی لیکن ہم ان کو دنیاوی زندگی بھی مزیدار کر دیں گے ہم ان کی دنیاوی زندگی بھی مزیدار کر دیں گے اور لام تاکید بادو نے سفیلا سے فرمایا کہ ہم ضرور بے ضرور ان کو زندگی دیں گے اور اگر نافرمانی کے راستوں سے لذت حرام تلاش کرو گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی تب کر دی جائے گی تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی نہ خرکی میں نہ سمندر میں جہاں جاؤ گے وہی مصیبت بھی پیچھے پیچھے آئے گی ایک ہندی مسل ہے جہاں جائے دلہا رانی وہیں پڑے پاتھر پانی اللہ کے نافرمانوں کو کہیں بھی چین نہیں ہے چاہے سمندر میں رہے یا خشکی پر اور کیوں چین نہیں ہے اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں ومن آکری فین نہ رہوائی شدن کا گربند کے لوگوں غور سے سن لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری یاد سے قابل ہو جائے گا اور گناہوں میں حرام مزہ تلاش کرے گا جو غالب میری نافرمانی میں سکون تلاش کرے گا تو میں اواہ ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی زندگی تنگ کرتی جائے گی میری نافرمانی سے کوئی سکون پا جائے ناممکن ہے بادشاہوں کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں مجرم کی پٹائی اور ٹکائی کروں گا اور اچھل اچھل کے اس کے جوتے ماروں گا یہ کہنا تو بادشاہت کی توہین ہے دنیاوی بادشاہ سزا کرنے میں اعلان کرتے ہیں کہ مجرم کو موت دی جائے گی اور جب کوئی نام دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں بدولت فلاں کو یہ نام دیتے ہیں جب دنیاوی بادشاہوں کی یہ شان ہے تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کو سلطنت کی بھیک دیتے ہیں ان کے کلام کی کیا شان ہوگی ان کے کلام میں شاہانہ اثر نہ ہوگا کلام بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے شاہوں کے شاہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن آ ذکری فریم نلو معیشت کا جو میری یاد سے احراض کرے گا مجھے بھول جائے گا میری ناپرمانی کرے گا اور جسم کے کسی آغاز سے دل میں حرام لذت درآمد کرے گا پر تحقیق کہ اس کی زندگی درخت کر دی جائے گی میں خاج حیات ہوں اسے لطف حیات سے محروم کر دوں گا اس کی حیات اس قابل نہیں کہ اس کو حیات کہا جائے میں اس کی زندگی کا نام معیشت رکھتا ہوں جس کا معنی ہے جینا جیسے جہنم میں جئے گا کہ نہ وہ زندگی ہوگی نہ موت ایسے ہی نا جیتا ہے اور فرما برداروں کی زندگی کو حیات فرمایا بلن ہی ہو حیات یہ لوگ حیات جانتا ہیں ان کو ہم, ان کو ہم نے بارف زندگی دی ہے کیونکہ یہ لطیف کو یاد رکھتے ہیں ان کو ہم نے بادل زندگی دی ہے کیونکہ یہ لطیف کو یاد رکھتے ہیں یہ عبد لطیف ہیں اس لیے ان کو لطف دیتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بس دوستو اگر چین چاہتے ہو تو اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کی یاد والی زندگی اختیار کر لو دو زندگی ہے ایک بادل زندگی اور دوسری ترق زندگی بولو بھائی کون سی زندگی پسند ہے حیات طیبہ پاکی جائے زندگی بس آج عہد کر لو کہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے بھی ناراض نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہر بس راضی کریں گے ہم کس کے ہیں اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہو کے رہیں گے اور اللہ کے ہو کے مریں گے ہم کس کے ہیں اللہ کے ہیں اور اللہ کے ہو کے, گے. کے, کے, کے, ہو کے رہیں گے اور اللہ کے ہو کے مریں گے ہمارا مرنا جینا اللہ پر ہونا چاہیے مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ پر مرنا اور اللہ پر جینا سیکھ لے اور یہ کیسے آئے گا اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے آئے گا اگر اللہ والے نہ ملے تو اللہ والوں کے غلاموں کے پاس چلے جاؤ میں اللہ والوں کا غلام ہوں میری غلامی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اتنی طویل غلامی ہے کہ تاریخ اور جوہراتیا دونوں اس پر شاہد ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ میری غلامی بہت طویل عرصہ رہی ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے اور پہنے سلیم عطا فرمائے اور یاد رکھو گناہ کرنا بڑی بدقسمتی کی بات ہے جس کی قسمت خراب ہوتی ہے وہی گناہوں پر جری ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کر کے آج سے اللہ والا بننے کا ارادہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ حیات طیبہ کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے ان سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے بس گناہ چھوڑ دو حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دوستو اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں کبھی اللہ پر جری ہونا بڑے بڑے جرتمندوں کو دیکھا کہ جن کو گناہوں کی چار لگی ہوئی تھی مگر بیمار ہوئے تو کوئی معصوب کام نہ آیا اللہ ہی کام آیا اور اللہ والے ہی ان کے پاس آئے نفسانی تعلق والے سب بھاگ گئے مصیبت میں اللہ ہی کام آتا ہے اور اللہ کے نیک بندے کام آتے ہیں اس لیے ایک بات سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم کو اللہ پھر رخا یز کو کم فرشت تم آرام میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ مصیبت میں تم کو یاد رکھے گا جو آرام میں اللہ کو یاد نہیں کرتا لیکن جب مصیبت میں پھنسے تو خدا یاد آتا ہے یہ غیر شریفانہ حرکت ہے اور گویا مصیبت کا انتظار کرنا ہے کہ نو اللہ مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرے لہذا آرام میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو شدت اور مصیبت میں یاد رکھیں گے اور مصیبت میں بھی دل اطمینان سے رہے گا اصلاح اخلاق میں سے بھی پانچ منٹ پڑھ کر سنا روزانہ سنا لوں گا انشاءاللہ کل ہم نے توبہ اور اس کا طریقہ پڑا تھا اور خوف اور اس کا طریقہ توبہ کا طریقہ بھی حضرت نے بھرنا کہ خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور حدیث قرآن و حدیث آپ میں جو عذاب کے ذکر ہیں گناہوں پر اس کو خوب یاد کرے اس کو سوچا کرے اس سے گناہ گناہ سے دل بیدار ہو جائے گا اور یہ خوف پیدا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو سوچا کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے کے اور ایک دن ہمارے اعمال پر جو ہے اس کے معاوضہ ہوگا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر سزا مرتب فرمائیں گے اس کو خوب سوچا کرے اس سے انشاءاللہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا اور گناہوں سے ڈر بیٹھ جائے گا اور یہ تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ سے امیدوار رحمت رہنا اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کا امیدوار رہنا ایمان کا جز ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوب فرم برداری اور عبادت کرے اور نافرمانیوں سے خوب ہمت کر کے بچے اور یہ تگاہی بات ہے کہ آدمی جس کی اطاعت کرتا ہے اس سے امیدیں بھی رکھتا ہے اور جس کی نافرمانی کرتا ہے اس سے دل کو رہشت اور نا سی ہو جاتی ہے اور توبہ کرتے وقت امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی غیر محدود وسعت پر نظر رکھے اور یقین رکھے کہ میری توبہ ضرور قبول ہو جائے جب تھوڑی سی بارود سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو اب تالا کی رحمت میں کتنی طاقت ہوگی جس سے کہ گناہوں کے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر رحمت کے سہارے پر بے خوف ہو کر گناہوں کا عادی بن جانا سب دھوکا اور خطرناک ہے کیا مرحم کی ڈبیا جو جلنے میں سو فیصد مفید ہو اس کے سارے اس کے سہارے پر کوئی آگ ہاتھ ڈالتا ہے حیا اور اس کا طریقہ شرم بہت اچھی چیز ہے اگر مخلوق سے ہو تو ایسی حرکت نہ کرے گا جس کو مخلوق ناپسند کرتی ہو اور اگر خالد سے حیا پیدا ہو جائے تو ان کاموں سے بچے گا جو خالد کے خالد کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی وقت تنہائی کا مقرر کر کے بیٹھ جائے اور اپنی نافرمانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرے چند روز میں حیات قلم آنے لگے گی اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے شرم محسوس ہوگی تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشا ادھر سے ایسے گناہ ادھر سے وہ دم بدم جب یہ شرم غالب ہوگی ہرگز نافرمانی نہیں ہو سکتی یہ اچھے اخلاق میں سے کچھ پڑھ کر سنایا ہے برے اطلاق میں سے بھی کچھ ایک ایک عنوان پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور دنیا کی محبت کا علاج یہ بھی ایک بھی مرض ہے بہت خطرناک دنیا. حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ اگر کسی کے دل میں دنیا کی لالچرس بیٹھ جائے اور وہ نہ چاہے تو کوئی دنیا दुनिया کا کوئی پیو ایسا نہیں جو اس کی دل سے دنیا کی محبت نکال سکے بہت خطرناک مرض ہے اللہ حفاظت فرمائے حضرت نے فرمایا کہ اس کا سب سے عمدہ علاج یہ ہے بزرگوں کی مجالس میں حاضری دیا کریں اور ان سے تعلق مذلہ کا طریقہ معلوم کریں جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق رازق ہو گا دنیا کی طرف سے قلب ادھی بے رغبت ہو جائے گا صرف ذکر اللہ اور صحبت اہر اللہ اس بیماری کو دور کر سکتی ہے اور دنیا کی بے تفاتی اور موت کو کسرت سے سوچنا بھی اکثیر ہے اور ان اشعار کو کثرت سے پڑھنا بھی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرتا ہے دبا کے قبل میں سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو اور کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا مشین بدن تھا جو قبر کون ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عزو بدن تھا نہ تاہے کفن تھا حضرت نے اس میں اصلاف کے جو شعر ہے معطر کفن تھا کفن کے اوپر کے طرح کوئی بھی خلبو لگانا جائز نہیں مبیز فرمایا تھا بدن تھا نہ تارے کفن تھا یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بال بل کو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربان کرے سبھی حلف والے کے اشارے سوائے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا کفن تھا وہ یعنی نہیں مبن تھا مشین بدن تھا جو قبریں کون کی اخڑی تو دیکھا نہ عزوے بدن تھا نہ تارے کفن کا فن تھا ان شاء کے, کے یہ چبن چہی ہوگا یہ خبر بال بل, بل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربا کرے اور آ کر پگا باہوش کو بے ہوش کر گئی ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی آ کر قضا باوش کو بے ہوش کر گئی ہنگ حیات کو خاموش کر گئی اور کے سامنے بےک ہوتے ہیں حواس اکبر یا کے شیر قزا کے سامنے بے کار ہوتے ہیں حواس اکبر کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی قضا کے معنی پنچ قزا کے سامنے بے کار ہوتے ہیں خواص اکبر کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر گینا نہیں ہوتی موت تو کسی کسی کو بھی کسی وقت ہی آ جاتی ہے بچے بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جواز, نوجوان کا بھی جوان کبھی اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی ہماری بہت زندگی بڑی ہے آخر میں ہم توبہ کر لیں گے اللہ والے ہو جائیں گے مسجد سنبھال لیں گے چلتے چلتے ہم نے کئی, کئی دفعہ ہر ایک کو اس کا تجربہ رہتا ہے آئے دن یہ حالات اور خبریں آتی رہے تھیں جوان لڑکا تھا وہ چلا گیا کبھی پچیس سال کا کوئی بیس سال کا کوئی پندرہ سال کا کوئی تیس سال کا ہر عمر کے قبرستان میں جا کے دیکھو تو ہر عمر کے انسان ملیں گے وہاں اس لیے دھوکے میں جی رہنا چاہیے اور دوبارہ تو دنیا میں آنا نہیں ہے کہ اچانک کوئی چلا گیا دنیا سے تو وہ کہ چلو ایک دفعہ پھر جا کے پھر کچھ کما کے لے آئیں گے تو دوبارہ تو آنا ہی نہیں ہے اور قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا قضا کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا نمت نفس کی دنیا یعنی دل کی خواہشات حرام خواہشات تو مرنے کے بعد ہی ختم ہو گئی کے بعد ہوئی سرد نفس کی دنیا نہ حسن و عشق کے جھگڑے نہ مال و دولت کے کبھی کبھی قبرستان جا کر دا دنیا داروں کے حشر اور انجام کو آنکھوں سے مشاہدہ کریں کیا ان کے بنگلے اور کار اور دولت اور ملازمین کہاں ہیں اب صرف جن کے اچھے مال ہی کام آ سکتے ہیں شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے جس طرح قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا چھڑانے والا باہر سے آتا ہے اسی طرح دنیا دار کو دنیا دار دنیا دار کو دنیا دار دنیا کی محبت اور قید سے آزادی نہیں دلا سکتا اسی طرح دنیا دار کو دنیا دار دنیا کی محبت اور قید سے آزادی نہیں دلا سکتا اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے جو بظاہر دنیا میں ہیں اپنی مگر اپنی روح کے مقام ہے وہ دنیا سے باہر ہیں میرا شیر ہے میرا شعر ہے رڑتے والا کا شعر دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخودا رہے یہ سب کے ساتھ رہ بھی سب سے جدا رہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخودا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے اللہ تعالیٰ تمام اخلاق غزیلا سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے اور اخلاق حمیدوں سے ہمارے قلوب کو سنوار دے اللہ تعالیٰ توحیر نصیب فرما دے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا پڑھنا سننا سب قبول بھی فرما عمل کی توحیر بھی نصیب فرما دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ